صدیم صدق النبی صدقی عقیدت المحبت کے ساتھ آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے اللّہ سیدین و مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم و علیک یا سیدی یا رسول اللہ, اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے اور اسی کا انعام ہے اور اسی کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی اور دین کی محبت میں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے دل میں ایمان کا نور اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائے آج جو موضوع ہے وہ ہے ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ قرآن مجید فقان حمید سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو ایمان کی حلاوت کسے ملتی ہے اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں کہ قرآن مجید فقان حمید ہمیں ایمان کی حفاظت کا کس انداز میں درس دیتا ہے یعنی ایمان کی حفاظت ایمان کی حلاوت کو پانا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سورہ سر عمران آیت نمبر 102 میں اشاد ہے چوتھے پارے کا دوسرا رکو ہے یا ایو لدین آ منتقل اے ایمان بالوں اللہ سے ڈرو حق وقتی ہی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تن اللہ و ان تم مسلم اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی قرآن مجید فقان حمید ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے وہی وہ جائے گا جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا اور مرتے وقت اس کا ایمان سلامت ہوگا اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے گی کسی نعمت کی لذت مل جاتی ہے اور کسی نعمت کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کی حفاظت کی کوشش بھی کی جاتی ہے ایمان کی حلاوت تو ذکر قرآن مجید فقان حمید نے ایک دوسرے مقام پر اس انداز میں کیا الا اکتبفی قلو بہم المان یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ایمان نقش کر دیا ایمان مضبوطی کے ساتھ ان کے دل پر نقش ہو گیا اور انہیں ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوئی وہ ادم بروحمن اور یہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی صورت المجادلہ کی آیت نمبر بائیس ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب اپنے باپ ولوکان و آبا اہم او ابنا اہم او اخوان او عشیرت اپنے والدین اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے خاندان کے ہر فرد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت انہیں زیادہ ہے فرمائی ایسے لوگ ہیں الا قلوب اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا نقش کر دیا اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جناتی حل انہار اور اللہ تعالی انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں خالدین افیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ہوں ردعن اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اولا حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے ان حزب اللہ ان نفز اللہ المفل المفلحون سن لو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے تو آج ہمارا عنوان ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ ایمان کی حلاوت کسے نصیب ہوتی ہے اور ایمان کی حلاوت کون پاتا ہے اور ہمیں ایمان کی حلاوت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ شیطان ہمارا چونکہ ازلی دشمن ہے تو سب سے زیادہ اسے تکلیف ہے ہمارے مسلمان ہونے سے شیطان ہمارا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے اور ایمان برباد کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے یعنی شیطان کس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے تو اس کی پہلی جو سیڑھی ہے یا یوں سمجھیے اس کا پہلا جو دھکا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان کو ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت سے دور کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے شیطان کون سے عوامل استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں ایمان سے اور ایمان کی حلاوت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن مجید فقان حمید نے واضح طور پر شیطان کے وار کو بیان کیا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ شیطان تمہیں دو کاموں کا حکم دیتا ہے جب کوئی یہ دو کام کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان کی حلاوت سے بھی وہ محروم ہوتا ہے اور آخر کار پھر شیطان اس کا ایمان برباد کرنے میں بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے سر نور آیت نمبر اکیس اٹھارو پارا نو لا تتبعو خطوات الشیطان اے ایمان والوں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کی باتیں نہ مانو شیطان کے پیچھے نہ چلو میں يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ہوا تیطان جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا فعن يَأْمُرُ ہو یا تو شیطان تو صرف فحشا بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے یعنی شیطان کا جو وار ہے وہ بے حیائی اور برے کام ہے بے حیائی کی وجہ سے اور برے کاموں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت سے محروم ہونے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر کمزوری یہاں تک بڑھتی ہے کہ اس کی مثال ایک چراغ سے دی جاتی ہے کہ جب چراغ کمزور ہوتا ہے ہلکا سا ہوتا ہے تو ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی اسے بجھا دیتا ہے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شیطان ایک بوتل لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے میں اس پانی کے ایک گھونٹ کے بدلے میں یہ ایک گھونٹ دکھانے کے بدلے میں کتنے لوگوں کا ایمان مرتے وقت چھین لیتا ہوں جب انسان گناگار ہوتا ہے تو موت کے وقت اسے شدید پیاس محسوس ہوتی ہے ایمان کمزور ہوتا ہے شیطان آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے اگر پیاس لگی ہے تو میں تجھے پلا سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی شدید پیاس ہے تو شیطان کہتا ہے تو مجھے خدا کہہ دے تو میں تجھے یہ پانی پلا دوں گا اب یہاں بیٹھے بیٹھے تو بات سن کر تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے کوئی کہے ہم چاہے کتنے بھی پیاسے ہوں کتنے بھی بھوکے ہوں ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں تم کفر اختیار کرو تو مومن کی زبان سے ہی نکلے گا کہ میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میری جسم کے مگر میں کفر اختیار نہیں کروں گا لیکن بات ہو رہی ہے مرتے وقت جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر مرتے وقت وہ اپنے ایمان کو قابو نہیں کر سکتا ایمان پر سلامتی نہیں رکھ سکتا اور پیارے رپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اسے خدا کہہ دیتا ہے وہ جو کفر بکوانا چاہتا ہے وہ بخ دیتا ہے یہاں تک حدیث پاک میں ہے شیطان مرنے والے کے پاس آتا ہے اس کے فوت شدہ رشتہ داروں کی شکل میں مثلا ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو ماں کی شکل میں آتا ہے اور ماں اسے کہتی ہے بیٹا دیکھ میں مسلمان تھی اور میں سمجھتی تھی کہ یہ مسلک یہ مذہب یہ حق ہے لیکن مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو حق نہیں ہے یہودی مذہب حق ہے میں تو بہت عذاب میں گرفتار ہوں مسلمان ہونے کی وجہ سے اب میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو یہودی ہو جا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ موت کے وقت فیصلہ نہیں کر سکتا اور وہ بک دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے بخار میں ہوتا ہے شدید سر میں درد ہوتا ہے تو وہ نہ بولنے کی باتیں بھی بول دیتا ہے یہ تو مثال حدیث پاک میں یہودی مذہب کی دی گئی لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء نے جو کلام کیا انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان کسی بدعقیدہ کی روپ میں آئے یعنی شیطان کسی بدعقیدہ شخص کے روپ میں آئے اور کہے دیکھو تم مجھے قادیانی کہتے تھے اور غلط کہتے تھے دیکھو میں تو جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہوں دیکھو یہ جنت تمہیں نظر آ رہی ہے اگر تم سلامتی چاہتے ہو تم بھی قادیانی ہو جاؤ تم بھی گستاخ صحابہ بن جاؤ تم بھی گستاخ رسول بن جاؤ تو جس کا ایمان کمزور ہوگا جو ایمان کی حلاوت و لذتوں سے معروم ہوگا پھر خطرہ یہ ہے کہ وہ افر اختیار کر لے اسی لیے پہلے عقاص صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے ثبت قلبی علی دینک میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دے دے اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے نیک اعمال اس لیے ہیں تاکہ ایمان مضبوط رہے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور یہ نیک اعمال اسی کے لیے ہیں کہ ایمان کی حفاظت ہو سکے تو اس آئے کریمت سے معلوم ہوا فعین نہو یا مروب الفا شاہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو بے حیائی کے ذریعے شیطان ایمان سے اور ایمان کی حلاوت سے محروم کر دیتا ہے بے حیائی سے اسلام کو کتنی نفرت ہے پورے قرآن مجید فقال حمید میں جن گناہوں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ان میں بے حیائی اور بے پردگی بھی ہے بے حیائی کی سزا سب سے زیادہ سخت رکھی گئی دیکھیے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اسلام نے سزا مقرر کی کہ سب کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے اور اس پر رحم نہ کیا جائے گڑا کھود کر اسے آدھا گڑے کے اندر رکھا جائے اور سارے لوگ جمع ہو کر اس پر پتھر برسائیں سوچیں وہ اسلام جو ایک کتے کا خیال کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے کہ آپ نے پتھر کھائے ہیں لیکن پتھر کافروں پر برسائے نہیں ہے وہ اقاصل اللہ علیہ وسلم کہ طائف کے میدان میں زخمی ہونے کے باوجود پہاڑوں کے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ نہیں ائف کے لوگوں کو میں کچلنے کا تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ قوم سمجھ نہیں رکھتے ہو سکتا ہے یہ یا بعد میں ان کی نسلیں مجھ پر ایمان مان لیا وہ آقا جو رحمت للعالمین بن کر آیا آپ نے خود یہ سزا مقرر کی کہ جو یہ کام کرے اسے سب کے سامنے گڑے میں کس طرح کھڑا کیا جائے کہ آدھا وہ گڑے میں ہو اور لوگ سب اس پر پتھر برسائیں اس کا سر پھوڑ دیں اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اس کا جسم پھوڑ دیں اور اسے لہو لہان کر کے ہلاک کر دیں اور سوچیں کہ بے حیائی سے اسلام کو کتنی نفرت اور وہاں تک انسان پہنچتا کیسے اس کا ذریعہ بے حیائی ہے اس کی سیڑھیاں بے حیائی کے مختلف انداز ہیں سورہ نور آیت نمبر انیس میں اللہ رب العالمین نشاد فرماتا ہے ان الدین یوشبنا ان تشین الفاشین آمن بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں لہم آزابن علیم ان فت دنیا ان کے لیے دنیا میں بھی درد عذاب ہے اور آخرت میں بھی درد عذاب ہے تم لاتا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آپ بتائیے کیا قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا نے فرما دیا کہ جو بے حیائی کو عام کرنے کا سبب بنے گا جو بے حیائی پھیلائے گا آخرت میں بھی اللہ کے قہر سے بچے گا نہیں اور دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آج ہی جی دنیا کے اندر جو کروڑوں پتی ارب پتی آدمی ٹینشن کا شکار ہے پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہے خودکشی کی تمنائیں کر رکھے ہیں نہ, دل, نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے کہاں سے چین ہو کتنے لوگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے جو اشتہارات دیتے ہیں اپنی چیزوں کی تشہیر کے لیے اخبارات میں ٹی وی پر یا روڈوں پر سائن بورڈ لگاتے ہیں تو آپ بتائیے بے پردہ عورت کی تصویر اور صرف چہرہ کھول کر دکھانا یہ بھی بے حیائی ہے لیکن اب معاملہ تو اس سے آگے نکل گیا بعض اوقات تو اس قدر بے حیائی کے منح سے ہے کہ انسان وہاں سے نیچے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں یہاں پر جو لانت برس رہی ہے یہ لانت مجھے برباد نہ کر دے وہاں اس کے نیچے سے گاڑی گزارتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور اپنی ذات پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک سے اپنے شہر سے یہ بے حیائی کے مناظر دور کرنے کے لیے کوئی کوئی کوشش نہیں کرتے دکانوں میں جائیں شاپنگ سینٹروں میں جائیں میں غیر مذہبی بات لوگوں کی بات نہیں کر رہا مذہبی لوگوں کا حال یہ بڑے بڑے گندے گندے پوسٹر انہوں نے دکانوں پہ لگائے ہوئے آپ کسی کپڑے والے کی دکان پر جائیں کسی جنرل سٹور پر جائیں شرم سے پانی پانی انسان ہو جاتا کہ یہ نمازی آدمی ہے سر پر ٹوپی ہے چہرے پر داڑھی شریف ہے اس جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے اس سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے جناب کیا کروں کمپنی والے لگا کے چلے گئے اچھا آپ کہتے ہیں تو ہٹا دیتا ہوں اگر کمپنی والے اس کے خلاف کوئی اشتہار لگا کے چلے جائیں تو یہ اتنی دیر لگا رہنے دے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت میں کام کیا جا رہا اس کو پرواہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں جناب برکت نہیں ہے یہ ہو گیا اغوا برائے تاوان بھتے فائرنگیں ہڑتالیں بے چینیاں ذرا سوچیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں پر جاندار کی تصویر ہو تصویر کے متعلق فرمایا جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے بتائیے جس دکان میں تصویر ہو اور وہ بھی نا محرم عورت کی اور پھر وہ بھی اس کا چہرہ کھلا ہو اور دیگر معاملات تو میں ارض بھی نہیں کر سکتا ایسی بے حیات تصاویر جہاں پر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے کیا آئیں گے وہاں تو لانت برس رہی ہیں وہاں تو نبوستے برس رہے پھر ہمارے گھروں میں جو ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی پر میں اس پر کیا تبصرہ کروں آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ چاہے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے ہمارے گھر میں اگر یہ تصویر ٹی وی کی اسکرین پر آ جائے چینل بدلتے ہوئے بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ نوسط ہمارے پورے گھر کو تباہ کر دے آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کیونکہ بے حیائی کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ قرآن نے جس غزب کے ساتھ بیان کیا اللہ اکبر کبیرہ اگر ہمیں اس کی سمجھ حاصل ہو جائے ہماری زندگی بدل جائے پرن لدی نہ یوشبو ان تشی الفاق فل لدی نہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں لہم آداب ان علیم ان فنیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد عذاب ہے اب بتائیے جس عذاب کو اللہ فرما رہا ہے کہ علیم فی دنیا بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ دنیا میں دردناک عذاب دے گا سوچیں وہ دردناک اذاب کیسا ہوگا جسے قرآن دردناک کہہ رہا یعلم تم لا تعلمون اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے شرم و حیا ایمان کی حلاوت پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے شرم و حیاء دو قسمیں ہم بیان کریں گے ایک تو شرمحیات کی قسم یہ ہے انسان کے اندر ایسی غیرت پیدا ہو جائے وہ یہ تصور کرے کہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی رسول اللہ کے واسطے سے تو جس طرح جو ہم پر احسان کرے ہم اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں جو ہمارا محسن ہو اگر اس محسن کی کوئی برائی کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور جو برداشت کرے اسے لوگ کہتے ہیں غیرت نہیں ہے شرم نہیں ہے جس کا کھاتا ہے اسی کی برائیاں بھی سنتا ہے تو شرم و حیا کا ایک تقاضا یہ ہے غیرت ایسی پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی غستاخی اس کے برداشت نہ ہو سکے اگر وہ غستاخی سے کسی کو روک نہ سکے تو غم کے مارے اس کی نیندیں اڑ جائیں شدید افسوس ہو شدید رنج ہو وہ رنج اتنا ہو کہ کوئی اس کی بے عزتی کر دے اسے ذلیل کر دے اس کے ماں باپ کو ذلیل کر دے اسے گالیاں دے دے تو جس طرح راتوں کو نیندیں اڑ جاتی ہیں پریشان ہوتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا اگر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو کم از کم رنج تو محسوس کرتا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف اور رنج ناموس رسالت کے لیے ہو کوئی رسول اللہ کی بےعدبی کرے تو اتنا دکھ ہو یہ تو شرم و حیا کا ایک تقاضا ہے اور یہ ایک مکمل عنوان ہے ان اللہ تعالی کسی موقع پر اس عنوان کے تحت مکمل بیان ہم سمات کریں گے لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ اس سے مراد ہماری جو شرم و حیا شرم و حیا ایمان کی حلاوت پانے کا بہترین طریقہ ہے تو یہاں ہم شرم و حیا کی دوسری قسم کو بیان کریں گے وہ قسم یہ کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کو سمجھتا ہے تو پھر ان کی فرما برداری کرے اور ہر اس کام سے بچے کہ جو کام بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا پر انتہائی زور دیا اور بڑی اہمیت بیان کی اب آپ چند احادیث سے طیبہ سماد کریں شرم و حیا کے متعلق ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں ہے ترمنی شریف میں کتاب البر میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شاد فرمایا ماکان الفو شفی شعین اللہ شاہ ن ہوں بے حیائی جس چیز میں آ جائے اسے برباد کر دیتی ہے بے حیائی جہاں ہو جس چیز میں ہو اسے تباہ کر دیتی ہے رقب صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ کا فرمان حق ہے اب جس گھر میں جس دکان میں جس انسان کی آنکھ میں جس انسان کے دل میں اگر بے حیائی ہے سوچ فکر دل نظریں پاک نہیں ہیں تو پھر تباہی و بربادی تو ہونی ہے اللہ جس سے بچائے اور جس پر کرم کرے وہ اس کے فضل سے بچ جائے گا وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فی شعین إِلَّا زَانَهُ ہو اور حیا شرم و حیا جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اسے زینت دیتی ہے یعنی بے حیائی ایک ایسی گندگی ہے جس انسان کے اندر ہو وہ, وہ بے حیائی اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے بخاری و مسلم شریف میں ہے بخاری میں کتاب الدب اور مسلم شریف میں کتاب الامان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا الحیاء اللہ بخیر شرم و حیا صرف و صرف خیر لاتی ہے شرم و حیا میں برکت ہی برکت ہے دوسری حدیث بات میں صحابہ کہتے ہیں کن معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے فضوکی رائندیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرم و حیا کا ذکر ہوا فقالوا یا رسول اللہ الحیادین لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا شرم دین میں سے ہے اقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دین کل ہو بلکہ پورا دین ہی شرم و حیا ہے یعنی جو شرم و حیا سے دور ہے وہ دین سے دور ہے اور جو شرم و حیا کا پیکر ہے اس نے پورے دین کو تھام لیا ایک موقع پر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ لو کان حیا رجولن اگر شرم و حیا کوئی انسان کی شکل میں آتی اور یہ کوئی مرد ہوتا کان راجولن سالحن تو یہ بڑا خوبصورت اور نیک مرد ہوتا یعنی شرم و حیا کی اگر کوئی صورت ہو تو یہ بہت خوبصورت لوگوں کو نظر آئے ولو کان الفشو راجولن لکان راجولا سوئن عائشہ اگر بے حیائی کسی مرد کی صورت پہ نظر آتی تو یہ بہت برا مرد ہوتا لوگ اس سے دور بھاگتے گھن کرتے یعنی بے حیائی سے نفرت کھن لوگوں کو آتی چونکہ ہماری نگاہوں پر پردہ ہے شرم و حیا کے جو معاملات ہیں پردے کے معاملات ہیں شریعت کے معاملات ہیں تو بہت سے لوگ اس سے پیار نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں اگر آپ کسی دکان پر جائیں اور کوئی دکاندار کاروبار کرنے والا ایسا ہو کہ اگر اس کے سامنے کوئی مسلمان بہن بے پردہ آ جائے تو شرم کے مارے وہ اپنی نگاہ جھکا دے اور نگاہ جھکا کر بات کر رہا ہو پھر اسے شرم بھی محسوس ہو اور وہ غیر ضروری گفتگو نہ کرے جو سوال ہو اس میں بھی ضروری اور مختصر جواب دے لوگ دکان سے باہر نکل کر کہہ کے مارتے ہیں کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے یعنی جس چیز کو اسلام نے رسول اللہ نے خوبی اور خوبصورتی قرار دیا نگاہوں پر ایسے پردے گندے پڑے ہیں کہ وہ گندگی لگتی ہے وہ دکیانوسی باتیں لگتی ہیں اسے لوگ بیک ورڈ سمجھتے ہیں اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار کیا جسے گندگی کا ڈھیر کہا اگر بے پردہ عورت باہر نکلے بے بےغیائی کے مناظر ہوں کاش ہمارے دلوں میں یہ سوچ پیدا ہو جائے اور ہماری نگاہوں سے بھی کفلت کے پردے ہٹ جائیں ہم غلط کو غلط سمجھیں اور اس سے گن کریں جس طرح اللہ والوں کو گناہوں سے گن ہوتی تھی ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں ہے ر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی دین خلقا ہر دین اور ہر مذہب کا ایک ضابطہ ہے ایک نظام ہے وہ خلو کل اسلام الحیا اسلام کا پورا نظام شرم و حیا پر مشتمل ہے یعنی شرم و حیا کتنی اہمیت کی حامل آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافر ہمارے قرآن پر ہماری احبی طیبہ پر ہم سے زیادہ ریسرچ کرنے لگے اور یہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے شرم ویا کا جنازہ نکالو ان کے نوجوانوں کے ذہنوں کو گندا کر دو تعلیمی ادارے یہ اسکول یہ کالج یہ یونیورسٹیاں ایک میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں جملہ بڑا سخت ہے اکثر لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا لیکن بعض باتیں حقیقت ہیں ہر ایک کا ضمیر اس بات کو تسلیم ضرور کرے گا اکثر اسکول کالج اور یونیورسٹیاں تعلیم کے مراکز نہیں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہیں فحاشی اور اوریانی کی اڈے لگتے ہیں ماحول اس قدر گھن والا ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی حلاوت ہوتی کوئی اس میں پاؤں رکھتا تو گھن سے بے ہوش ہو جاتا ہے اس قدر گندا ماحول اور پھر اس گندے ماحول نے ہمارے نوجوانوں کو تعلیم سے دور کر دیا سب سے زیادہ نقصان ہمارے نوجوانوں کو ہوا آج دیکھ لیں عورتوں کا رزلٹ بچیوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے لیکن لڑکے یہ پڑھائی میں بالکل زیرو بٹا زیرو ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں کو گندا کر دیا گیا اور حال اتنا برا ہوا کہ یہ کوئی بات میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ ہنسنے والی بات نہیں اس پر ہست پڑھنا چاہیے کہ ہمیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کتنا تباہ کر دیا گیا میٹرک کے امتحان ہوئے اور یہ مناظر عام تھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحانات ہوئے یہ مناظر عام تھے کہ بچوں کو ایک رات پہلے جو پرچا آنا تھا وہ پرچا مل گیا دو ہزار روپے میں ایک ہزار روپے میں پانچ ہزار میں یعنی جو کل پیپر آنا ہے وہ رات کو مل گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ پیپر انہوں نے لے لیا اور کتاب بھی موجود تھی اب رات کو ان کو کام کیا کرنا تھا کام یہ کرنا تھا بس کتاب میں سے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اسے پڑھنا ہے اور اسے جیب میں رکھنا ہے اور صبح چلے جانا اور اسے لکھ لینا ہے۔ یہ تعلیمی حال ہے لیکن بچوں کا حال اتنا برا تھا کہ ان کے سامنے سوال نامہ تھا کتاب سامنے تھی اس کتاب میں سے بھی وہ ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے کہ اس سوال کا جواب کدھر لکھا ہوا ہے یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہمیں خون کے آنسر ہونا چاہیے کہ ہم دینی اور دنیاوی ادوار سے تباہ ہو چکے ہیں بتائیے جو بچہ میٹرک کے اندر اس انداز میں پیپر کرے ایک سینٹر پر بچے گئے تو کہا پانچ ہزار روپئے دیں یہ کاپی لے لیں سوال بھی لکھا ہوا تھا جواب بھی لکھا ہوا تھا صرف کاپی پر نام لکھیں اور جمع کروا دیں بتائیے جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دشمنانی اسلام سے مقابلہ کرے گی اس قوم میں محمد بن غازی محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوں حالانکہ شرم و حیا ہوتی تو معلوم ہوتا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نقل کرنا یہ خیانت ہے کسی کو نقل کروانا یہ بھی حرام ہے اور نقل کرنا بھی حرام ہے کسی کاپی میں جھانکنا بھی حرام ہے کسی سے پوچھنا بھی حرام ہے یہ تو خیانت یہ تو دھوکا ہے اگر شرم و حیا کے پیکر بنتے تو معلوم ہوتا شرم ہوتی کہ ہم کیسی خیانت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان دوستوں کو کہ جنہوں نے ایک سوچ پیدا کی یہ کالج یہ یونیورسٹیاں یہ یہود و نصارہ نے ایسا نظام مسلمانوں میں رائج کیا ہے کہ نوجوان کھوکھلے ہو جائیں کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلیں تو ان کے ذہن گندے ہوں ان کی آنکھیں گندی ہوں ان کی سوچیں گندی ہوں انہیں فکر نہ ہو کہ افغانستان کے ایئرپورٹ پر چار سو قرآن پاک جلا دیے گئے انہیں کیا فرق پڑتا ہے انہیں تو رات کو فلم دیکھنی ایسے تعلیمی ادارے بنائے گئے کہ ہمارے نوجوانوں سے فکر اسلام ختم ہو جائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے نور حمزہ اسلامک کالج کا نظام قائم کیا کہ جس کے اندر دنیاوی تعلیم جب پڑھائی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بات یہ یوں لکھی ہے یہ بات قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے یہ سائنس کے اصول یا یہ کامرس کا اصول یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے سے بچوں کو قرآن و حدیث کا عالم بنایا جاتا جس میں بچے وہاں قیام کر کے اپنی تربیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما ورنہ اس پرفتن دور کے اندر لوگ نہیں سمجھتے لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھے چاہے بے حیا بنے تو بنے بس مجھے ڈگری چاہیے دنیاوی تعلیم وہ تعلیم کے جو انسان کو بے حیائی کا مرکب بنا دے وہ تعلیم نہیں وہ تو زہر ہے لیکن جو درد مند لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں درد پیدا کیا ہے وہ بڑا درد رکھتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے بڑے فکر مند ہیں اور وہ الحمدللہ یہ سوچ دیتے ہیں کہ حضرت یہ میٹرک کے بعد آپ نے رکھا ہے تو میٹرک میں بچہ پہنچنے کے بعد تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کے ہاتھ سے ہی نکل جاتا ہے کتنے ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ادارے میں داخلہ لیں لیکن بچے نہیں مانتے تو وہاں آ کر کہتے ہیں کہ کچھ یہ آٹھویں سے سسٹم ہونا چاہیے چھٹی سے ہونا چاہیے تاکہ بگاڑ مکمل پیدا ہونے سے پہلے وہ ایسے ماحول میں چلے جائیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ کرے ایسا نظام بن جائے کہ ہمارا بچہ چھٹی جماعت یا آٹھویں جماعت سے ہی قرآن و حدیث سیکھنا شروع کرے اس کی سوچ بدل جائے وہ اپنا آئیڈیل امریکہ اور یورپ کو نہ بنائے وہ اپنا آئیڈیل بنائے گمبت خزرہ کے مکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آئیڈیل ہوں صحابہ ہوں اہل بیت یا تھار وہ دن رات جنہیں اپنا ہیرو سمجھے وہ اولیا کو سمجھے اس کا رہا تھا شرم حیا کی بڑی اہمیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرما الحیاء المان و قرآن ایمان اور حیا دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں ایمان اور شرم و حیا دونوں ساتھ رہتے ہیں پیدا رفیہ احادی الآخر جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے یعنی اگر شرم و حیا سے انسان معروم ہوگا تو ایمان سے بھی معروم ہو جائے گا الحیاء <و شعبت> من المان شرم و حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے ولا ایمان لم اللہ حیا الح جس کو حیا نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں یہ رسول اللہ نے فرمایا لا ایمان نہیں کوئی ایمان لم اللہ حیا الح جس کی حیا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی راوی ہیں اب ترمیز شریف میں حدیث ہے کتاب القیامہ میں پیارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمایا اب یہاں پر میں ایک بات شرم و حیا کے حوالے سے ایک بات کہوں کہ مکری مکرمہ مدینہ منورہ حاضری کا شرف نصیب ہوا اللہ تعالی مکری مکرمہ مدینہ منورہ کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے بات بڑے دکھ کے ساتھ میں ارض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی یہود و نصارا بڑی تیزی سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بے ادبی انہوں نے عام کر دی ہے نہ لوگ قرآن کا ادب کرتے ہیں نہ خانہ کعبہ کا ادب کرتے ہیں نہ نمازی کا کوئی ادب کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور بعض غستاخ دن رات رسول اللہ کی غستاخی کرتے رہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہے ان کا کام ہی یہی ہے اب یہ تو دل جلانے والے مناظر ہیں لیکن اب تقریباً چند سالوں سے بڑا عجیب و غریب منظر ہو گیا ہے ہر ہوٹل میں ٹی وی ہر ہوٹل کے نیچے ٹی وی اور چوبیس گھنٹے ٹی وی چلتا رہتا ہے اور ٹی وی پر کوئی پابندی نہیں ہے جس قسم کا پروگرام وہ ڈش کے ذریعے دیکھنا چاہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو ہوٹلوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوٹل میں جائے تو ہوٹل دروازے سے لے کر لفٹ تک جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے مناظر ٹی وی پہ چل رہے ہو تو اب آپ سوچیں کہ جس مبارک شہر مکئی مکرم و مدینہ منورہ جب اس کا تقدس پمال کیا جائے گا تو مسلمانوں پر اللہ کا آئے گا ایک منظر میں نے وہ دیکھا کہ بس یہ منظر بڑا دکھ بھرا ہے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب کچھ یہ بھی ہونے لگا ہے کہ نوجوان لڑکے گاڑیوں میں جو وہاں کے ہیں سعودی ہیں وہ گاڑیوں میں زور زور سے گانے بجاتے ہوئے زور زور سے وہ گانے بجاتے ہوئے روڈوں سے گزرتے ہیں یہ منظر ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن اب یہ شروع ہو گیا تقریباً رات کے تین بجے تھے سعید الشود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے اور وہاں سے اب حرم شریف کی طرف آ رہے تھے تو سعید الشودہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک کھلی جگہ ہے اور وہاں پر سعودی لوگ آتے ہیں وہاں پر اور وہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں تو وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی تو ہم نے کہا کہ اسے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہاں ٹیکسی اور گاڑی کے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کہا اسے کہتے ہیں کہ بھائی حرم شریف جانا ہے تو ہم جیسے ہی گاڑی کے قریب گئے تو گاڑی کی ہر سیٹ کے پیچھے گاڑی کی جو دو سیٹیں پیچھے ہوتی ہیں اس پر ٹی وی اسکرین لگی تھی آگے ٹی وی اسکرین لگی تھی اور اس پر گندے مناظر تھے وہ میں الفاظ آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور ان نوجوانوں نے ہمیں دیکھ کر گانے کی آواز اور تیز کر دی بتائیے جس شہر کے اندر جس شہر کے تقدس اور سید الشودا کے مزار کے تقدس کو پامال کیا جائے گا جو قوم یہ کرے پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا پھر کو فار مسلط ہو جاتے ہیں پھر وہ چن چن کے قتل کرتے ہیں آج پورا عالم اسلام پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اور وہاں جو حکمراں ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسے معاملات پر سختی کرے اور یہ جو پھیل رہی ہیں بے حیاں اس پر کوئی دیوار قائم کریں انہیں سزا دے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا استا حق اللہ حیا جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے حیا کرو کالک البی اللہ انی الحمد للہ صحابہ کہتے ہمارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب حیا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد قال علیہ ذالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا یہ نہیں ہے ولكن انتہ پدر راوا شرم و حیا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حیا کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر کی حفاظت کر اور سر میں جتنے آزا ہیں سب کی حفاظت کر تیری آنکھ بھی بے حیائی نہ کرے تیرا کان بھی بے حیائی نہ سنے تیری زبان بھی بے حیائی نہ بولے تیرا ذہن تیری سوچ بھی بے حیائی کی طرف نہ جائے وہ تحفظل بکنا وما ہوا اور تو پیٹ اور پیٹ کے ارد جو چیزیں ہیں اسے گناہ سے بچا و تز گرل بلا اور شرم و حیا یہ ہے کہ تو موت کو یاد کر اور اس منظر کو یاد کر جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ومن أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زینت دنیا جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی خاطر گنا نہیں کرتا جو قبر و آخرت میں راحت چاہتا ہے وہ گناہوں کی لذتوں کو ٹھکرا دیتا ہے امن فَعَلَ جالے جو ایسا کرے قد اس مین اللہ حق الحا بے شک اس نے اللہ تعالی سے حیا کی جیسی حیا کرنی چاہیے آج کتنے مذہبی لوگ ہیں جن کے گھروں میں پردہ نہیں پایا جاتا کزنس آپس میں پردہ نہیں کرتے کزن سے نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جاتی کتنے مذہبی گھرانے دیور اور بھابی کے درمیان پردہ کتنا سخت ہے لیکن صرف توجہ نہیں پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ نے ماجا حدیث لکھی اور حضرت عبداللہ بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں غور سے سنیں اگر ذرا سی بھی ہم میں رمک ہوئی تو انسان کا دل ہل جائے ان اللہ عید اراد کا آبدن جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو برباد کرنا چاہتا ہے ان اللہ ادا اراد لکھا آبدن جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے نظام الحا تو اسے حیا سے محروم کر دیتا ہے حیا اس سے چھین لیتا ہے حیا اس سے کھینچ لیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہیا جاتی ہے تو پھر کیا کیا چیزیں جاتی ہیں پوری حدیث میں ترتیب ہے اور آخر میں فرمایا نوزیات پھر ایسا شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اسلام کا پٹا اس کے گلے سے اتار لیا جاتا ہے اضافات الیا فلما شیتا شرم و حیا ہے تو سب کچھ ہے میں جب شرم و حیا چلی جائے پھر تو جو چاہے کر پھر کون سی چیز روکے گی ہاں شرم و حیا کی اہمیت کو سمجھیں ایک قرآن مجید فقان حمید میں نماز کا ذکر ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے سات سو مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے لیکن اکثر جگہ پر مردوں سے خطاب ہے وہ عقیم اور تم نماز قائم کرو یہ عقیب و سیگا مرد کا ہے مردوں کے لیے ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ مردوں سے خطاب ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے ڈائریکٹ خطاب مردوں سے ہے اور اس میں عورتیں بھی داخل ہیں اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے وہ آتو <الزكاة> زکا گرامر کی روح سے آتو جو سیغا ہے یہ مذکر کا ہے اور تم زکات دو لیکن عورتیں بھی شامل ہیں اگر عورت صاحب نصاب ہے اس کے بعد سونا ہے تو اسے بھی زکات دینی ہوگی تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ مردوں سے خطاب ہوتا ہے اور اس میں عورتوں کو بھی حکم ہوتا ہے لیکن شرم و حیا کی اہمیت کو دیکھیں قرآن نے فرمایا کلین یا اے محبوب آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں شرم و حیا کا پیکر بنے اب جب مردوں سے خطاب ہے تو خود بخود عورتیں اس میں داخل ہو گئیں لیکن قرآن نے عورتوں کو الگ بھی بیان کیا وہ کل لمات یق نمین اے ہنا محبوب آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بنے اور اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اری مسئلہ تو یہی ہے مرد نہ محرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام عورت نہ محرم مرد کو دیکھے یہ بھی حرام اب ناد خوانیوں میں اسکرین لگائی جاتی ہے عورتوں میں عورتیں اسکرین پر کس کو دیکھیں گے ناد خوا مردوں کو دیکھیں گے اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتوی موجود ہے کہ خیال برا آئے نہ آئے برا خیال آنے کا اندیشہ بھی نہ ہو پھر بھی عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ نا میرم مرد کو دیکھے اسی طرح چاہے مقرر کو دیکھا جائے چرعی حکم تو سب کے لیے برابر ہے تو کس طرح قرآن مجید فقان حمید نے مردوں کو حکم الگ دیا پھر عورتوں کو الگ حکم دی ارشاد فرمایا ولادین سینتنا اللہ علی بہ نماز سب سے اہم رکن ہے ایمان کے بعد لیکن مجھے بتائیے رکو کیسے کریں گے قرآن نے بیان کیا آپ کو ملتا ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں کتنی سنتیں لیکن پردے کی اہمیت کو دیکھیں شرم و حیا کی اہمیت کو دیکھیں کہ قرآن نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کیا ولادین عظیم عطح عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اللہ لِبُعُولَتِهِنَّ ہاں اپنے شوہر سے ان کا پردہ نہیں ہے او آبا باپ سے پردہ نہیں ہے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے سسر سے پردہ نہیں ہے قرآن نے ایک ایک رشتے کو بیان کیا کہ کس سے پردہ نہیں ہے اللہ کے فرما دیا جاتا پردہ کرو اور باقی احکام رسول اللہ بیان فرما دے جس طرح نماز کا مسئلہ ہے مگر پردے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ولید ربن بھی قمر اہن عورتیں اپنے سینے پر اپنی چادر ڈال کے رکھیں اور یہ حکم عام ہے گھر میں بھی اور باہر بھی یعنی نامحرم مردوں کے سامنے بھی اور اپنے وہ عزیز رشتہ دار جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی کیوں اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن شرم حیا کا درس پہ رہا اللہ ہمیں شرم حیا کا درس پہ رہا کہ عورت کو چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے وہ باہر ظاہر ہو یہاں تک جب پردوں کا ذکر کیا گیا جب پردے کا ذکر ہوا تو بچے کا ذکر بھی ہوا فرمایا ابِ لَمْ پر عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَاءِ جو بچے چھوٹے ہیں اور عورتوں کے معاملات کو نہیں سمجھتے ان سے پردہ نہیں ہے اور جو بڑے ہو جائیں ان سے پردہ ہے اور اس کی حد بعض مفسرین نے بارہ سال مقرر فرمائی یعنی وہ بچے جو نا محرم وہ بارہ سال کے ہو جائیں تو ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے ولا ید ردنا اور عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں یو علما مایوق فی نمین زینتی کہ جو ان کی جو ان کے پوشیدہ زیور ہیں ان کی آواز ظاہر نہ ہو وہی راسال اے صحابہ جب تم ازواج متحرات کے پاس جاؤ کوئی چیز مانگنے کے لیے متان فس الن ورا یہ تو پردے کے پیچھے چھوپ کر پردے کے پیچھے چھپ کر مانگو سوچے ازواج متحرات پاک صحابہ پاک پردے کی اہمیت دے کے انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا وہ حورم مقصوراتن فلقیام جنت میں حوریں بھی پردہ کریں گی اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گی آخر میں بس یہ عرض ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ایمان کی حلاوت عبادت کی حلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرم و حیا کے پیکر بنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من کہا من مخافتی اللہ فرماتا ہے جو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے گا میرے خوف کی وجہ سے یجد اب فی تمان تو میں اسے وہ ایمان دوں گا کہ جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا جو مسلمان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا دوسری اس بات میں مام مسلم یند ریلا محاسنی عمرات جس کی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے ثم سم سمدو بسرو پھر وہ اپنی نگاہ جھکا لے اپنی نگاہ ہٹا لے الا احدث اللہ عبادتا قلبی تو اللہ اسے وہ عبادت نصیب کرے گا جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا عبادت کی حلاوت بھی نصیب ہوگی ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی جب ہم شرم و حیا کا پیکر بنیں گے یہ تو ہمارا وہ عنوان تھا جس کے تحت ہم نے عرض کیا کہ شرم و حیا کا ایک موضوع یہ ہے شرم و حیا کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور شرم و حیا کی دوسری قسم یہ ہے کہ غیرت ایسی پیدا ہو جائے نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو اگر یہ جذبہ ہم نہیں پاتے تو کم از کم جسے یہ جذبہ نصیب ہوا اس کے خلاف بکواس کرنے سے تو بچیں اس کے خلاف بک بک کرنے سے تو بچیں کم از کم اس کے لیے دعا تو کریں اسے قاتل تو نہ کہیں وہ تو نامو سے رسالت کا سپاہی ہے وہ تو حضرت عمر کے نقش قدم پر ہے کہ جب حضرت عمر نے گستاخ کو دیکھا تو حضور کی عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے نہیں گئے آپ نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا وہ تو صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا اے صدیق تو نے اپنے باپ کو تھپڑ ماری کیوں کیا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی تو میں تو تھپڑ ماری الکان سعیف و قریب ل قتل تو یا رسول اللہ اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ماں ورائے عدالت اور قانون کو ہاتھ میں لینا تو جرم ہے تو کیسی بات کرتا قرآن نے تائید میں آیت نازل کی فی قلوبہم ملیمان یہود و نسارہ کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستانی حکمران جو یہود و نسارا کے ایجنٹ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بیان دینا تو آسان ہے لیکن قرآن و حدیث کو بدل نہیں سکتے کیا حضرت عمر کو یہ قانون نہیں معلوم تھا اگر قانون ہاتھ میں لینا کوئی جرم ہوتا تو حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ان بچوں نے عدالت سے پوچھے بغیر اس غستاخ پادری کو قتل کر دیا تو حضرت عمر نے یہ کیوں کہا؟ حلان عزل اسلام اب اسلام کو عزت ملی ہے کیوں؟ راوی یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روم کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے شام کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے بیت المقدس کی فتح سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس بات سے خوش ہوئے کہ بچوں نے لاٹیاں مار مار کے گستاخ پادری کو ماں ورائے عدالت قتل کر دیا اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرما الان عز الاسلام اسلام کو آج عزت ملی ہے تو میڈیا کی بولی اور ہے یہود و نسارا کی گفتگو اور ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ہے تو غازی ملت عشق رسول ممتاز حسین قادری مجرم نہیں وہ اشق رسول ہے اللہ تعالی اسے جلد باعزت رہائی نصیب فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اس کے رسول نصیب فرمائے